اور کتنی ہی ان باکنی جہاد کیا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی رام انہین پہنچ اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں